اور بے شک ہم جہنگ کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی اور دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ ناؤ اور وہ انکھ جن سے دیکھتے ناؤ اور وہ کان جن سے سنتی ناؤ وہ چوپاوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں